بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اُہل امو وقد وادم بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول سو کم ون ودیو بما مس وما و ومن يفعله منكم فقد ضل سواء اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو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 جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا نم آد اڑی کم عید ہوں سنت ہوں لو اتفو ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر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 خو میم سام پین نئی کم ول بو ابدست می نل وسدوں پؤل اد روی ملی ابیل اس فل کم امک مِن شری ربنا عليك وعلیك انبنا وعلیك تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے روبن روبن چلکی اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنا نہ بنا دے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 اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امید بار ہو اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے عَسَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّهُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ واللہ غفور رحیم بائید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول دی ہے اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم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 اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم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 اُہل امنو ادم کم جیراتی سنت علو ال می م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 وال کم تم کہ ادم اجو رہا تم سیکو بیسو ملک مکو تم ولسم سکو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 اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو یا اذا جاءك المؤمنات يبایعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن أولادهم ولا يأتین ببهتان يفترینه بين أيبهن وأرجلهن ولا في معروف اللہ ان اللہ غفور اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی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 من چٹ وی بلوال کدیسو مخر کدیسو مخرتی چم یسل کب اے لوگو جو ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں